برحمن الحمد اللہ الرحمن الرحیم واللہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صُبح باقی تمام برآن خارا سلام سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دار کتاب دعود شریف صبح میں سے درست نمبر ایک سو اٹھاون اور اوراد اشریہ کا درخت نمبر سات ہے تو اس طرح ایک سو اٹھاون ابلیکسات کے ذریعے میں نے دس کو ابن کو واضح کیا ہے اولاد شریاں اولاد شریٰ کے ابتدائی کلمات سب سے پہلے فرمائے شاہ پڑھیں پھر بص اللہ پڑھیں پھر, پڑھیں پھر شریف پڑھیں شریف کے توسیع ترجمہ آپ کے لوگوں تک پہنچ گیا آگے اس کے بعد جو ہے دعا ہے مختصر فرماتے ہیں پھر یہ دعا پڑھیں اللہ میں اقدم لیک بین ادیہ کُّنفسن کُلنفس و لذتی و ترفََ یا تریف و بحا آہلا وات واہل الج وَک الشین و فعلم اوقت کان اوق ملکہ بین غدیہ ذالکا کلّ اس مبارک جملے کا جو ہے دعا جو آیا ہے اس کی تھوڑی سی توجہ ہے جمعی جملے میں جو ہیں دعا یا میں بندہ اپنی آجزی کا اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اور اپنی خلوص کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جو بندہ اپنی دنیا سے آخرت کے طرف سفر کرنے سے پہلے اپنی ذات کی جو ہے اللہ کے حضور میں ثبوت کرنے سے پہلے جو ہے اپنی سب کچھ جو اس کے ہاتھ میں ہے اس کے سامنے ہے اس کے پاس ہے جی, اس کے عمل اس کے زندگی کے ہر ہر لمحہ لحظہ سب اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں ہاں جی? اور اسی کے حوالے کریں جو اس کے ہاتھ میں ہے ایک توزیش کا یہ ہے دوسرا توزیش کا ایک تو اپنے عوال کو پیش کریں اپنی ذات کے حوالے سے اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اور دوسرا تو ترجمے کا جو معنیٰ کیا ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی کے ہر حل لحظہ لمحہ آنکھ جب پہنے کی جو فرصت ہے وہ اور زندگی میں جو خوش اعمال اس سے اچھے برے ہوئے ہیں ان سب کے تعداد کے برابر اللہ کے حضور میں تصویر اور تقدیر پیش کرتا ہوں یہ تو ترجمہ کیے بھارت دونوں صورتوں میں ترجمے میں کچھ حذف رکھا ہے کچھ تقدیرات رکھا ہے سرجری ترجمے کے تحت یعنی یہ دونوں جو پہلے دعوتوں میں دو ترجمہ ہوا ہے علامہ اور وباخشین دونوں کے دونوں ترجموں میں اصل بار بھی حالت میں تھوڑا سا دونوں کو تصرف کرنا پڑا ہے اس کے بغیر چونکہ بات اتنی واضح نہ ہونے کی وجہ سے تو دعا جو ہے علام نے قدم و لے کا بے ندیا کلنف ولہ حضرت و علامہ وطر فتی آہل السماوات وحل یہاں تک کا ایک ترجمہ ہے تو علمہ اے, اللہ اے اللہ انی بے شک میں اے اللہ اے پروردگار یعنی بے شک ان انا ہے بے شکمن میں یا میرے بے میں اے اللہ بے شک میں و لیکھا قدمہ یقدمو و تعلیمً سے اقدم و شغہ کا شغہ ہے جس کے معنی کیا ہے میں آگے کرتا ہوں قدمیوں میں پیش کرنا آگے بڑھانا ترقی دینا پیشکش کرنا لانا اس طرح کے بہت سے معنی کیا تو تیرے با... قدم معلّے کا <coughs> تو مطلب ہم نے تیرے پاس تیرے حضور الے کا معنی تو قدم معیلے کا عربی زبان میں آیا ہے پیش کرنا تو زیادہ تر معنی جو ہے پیش کرنا آگے کرنے کے معنی میں دونوں معنی میں آیا ہے تو یوں بن جائے گا اے اللہ میں میں بے شک میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں تیرے درگاہ میں پیش کرتا ہوں بین یدیہ بے یدیہ بے یدیہ ہی بھی قرآن میں استعمال ہوا یادیہ بھی ہوا بے نِدہ ہی بے جدائی فاصلہ کے معنی آیا خود بے درمیان کے معنی میں آیا اور <تصفح> بین کا لحب جو ہے جدائی پر بھی درد کرتا ہے وصل پر بھی درد کرتا ہے یعنی جب بے نِ یادہ آئے گا ہے کے ساتھ تو اس کے کی معنی کیا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کے ساتھ کا معنی دیا یعنی سامنے کسی کے سامنے آگے یعنی کسی کے حاضری میں حضور میں اس کے قبضے میں یہ معنی آیا لیکن جب بے نِ کے ساتھ آیا اس میں بینِدیا تو میرے سامنے ہاں اپنے سے پہلے مجھ سے پہلے میرے سامنے جو موجود ہے ان معنی میں آیا ہے جو قرآن جو ترجمے ہیں ان میں اس یہی دو قرآن میں ایک جو ہے جو بہت سے قرآن ترجمے ہیں ان میں صدق قلِ ماں بین یا دیا آیا ہے مینتوراتی تو وہاں پر اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتاب تورات کی اپنے سے پہلے تو بے نعدیا اپنے سے پہلے بنا کے عیسیت کا ترجمہ جو ہے میرے والی والے ترجمہ لکھا ہے اپنے سامنے موجود تورات کے تہذیب کرنے والا ہوں ہاں اپنے سامنے یا مجھ سے پہلے بے نیہ دیا ہاں جی جو مجھ سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ سے نازر شدہ کتاب کہ میں محمد تحدیق کرنے والا ہوں تو یہ کئی معنی دیا ہے میرے سامنے میرے پاس مجھ سے پہلے ہے ان معنی کو کیا ہے کچھ لحاظ سے یہ بن جائے گا یا اللہ علام ملکہ میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں ہے جی جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ میرے, میرے سامنے ہے وہ کیا ہے وہ کل اللّہ حضرت اب یہاں جو ہے کل میری کلہ نفس نفس کا معنی لکھا ہے سانس انسان کی انسان کی جھونکا سانس میرے ہر سانس سانس کا معنی نفس کے معنی لکھا ہے آنکھ کھلنے یا پلک جھپکنے کے لیے جتنی دیر ٹیم لگتی ہے ایک لمحہ کلہ نفسن اور ہر آنکھ جھپکنے کی فرصت پلک جھبکنے کی فرصت اس کو بھی کہا لہذا تو کُل نفس ہر سانس ہاں جی اور ہر لہذا ہر آنکھ کھلنے پالک جپنے کی فرصت لمحہ آن لحظہ ہر گھڑی ہے ہاں جی یہ بھی وقت کی انتہائی کم فرصت کو کہا جاتا ہے لمحے بسر الم آتا ہے بیلی کی طرح برق کی طرح فوراً ہے ہاں جی تو لمحل بسر چشم زدن میں ہاں جی چیشم جدم لمحہ ایک مختصر لمحے کی رونی والی چمک یہ معنی کیا طرفہ کا معنی بھی طرف یارف ہوتا ہے پھر آنکھ جھبکنا خود آنکھ آنکھ کے کرایا کنارہ ہر چیز کے آخری حصہ نوک یہ سارے معنی کیا ہیں ان الفاظ کی تو لحاظ سے کیا بنے گا اے اللہ میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں ہاں جی, جو کچھ میرے پاس ہے جو کچھ میرے سامنے ہے ہاں کل جو کچھ میرے پاس میرے سامنے ہیں ہر لہذا ہر میرے ہر سانس ہر لہذا اور ہر لمحہ وقت کی کم ترین فرصتیں اور وہ ہر وہ آنکھ جپگنے اور چشم زنی کی فرصت جو یا ترفیہ آل السماوات سماوات جس میں چشمزن ہوتے ہیں ہاں آسمان اور زمین والے آسمانوں اور زمین والے چشم زدن ہوتے ہیں ان سب کو اللہ میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں ان سب میں نے اپنی ذات کے تیرے حضور میں پیش کرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کے ایک, ایک لمحہ ایک ایک لحظہ, ہاں جی ایک ایک آنکھ جپنے کی فرصت کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں یا تربیہ آل و سماوات ان سب کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں یہ جملہ جہر لحظہ لمحہ کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے مقصد دیا ہے چونکہ انسانی زندگی کا سب سے جو ہے قیمتی چیز ہے اس کی زندگی کے ہر سات لمحات اور لحظات زندگی ہیں جو انسانی زندگی کے یہی اس یعنی کو مجمع کو عمر کہا جاتا ہے تو اس دعا میں بندہ ان سب کو اللہ کے حضور پیش کر کے اپنی پوری خلوص اور اللہ پر اعتماد کا مظاہرہ کریں جی تو یہ اس طرح جو ہے آگے پھر فرماتے ہیں وہ کل شین اس کے بعد پھر ہیں ہر وہ چیز یا اللہ اور ہر وہ چیز جو ہوا فی علم کا جو تیرے علم میں ہے وہ علم کائن جو تیرے علم ہے ہونے والا ہے ہاں جی اوقات کا نہ یا ہوگا پہلے ہو گیا جو کچھ تیرے علم میں ابھی ہوگا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے ہاں جی کیا ہوگا ان سب کو ان سب کو ہاں جی اقدم الیکہ میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں القدمہ بین یا دیا یہ تمام چیزیں جو ہاں جی میرے سامنے ہیں میرے پاس ہیں ہاں جی مجھ سے آگے یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں ان سب کو ذالک کلّہ ان سب کو کہ اللہ میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کس مقصد کے لیے اپنے انتہا یہاں پر اور میں ہر وہ چیز تیرے تیرے علم میں ہے علم میں ہونے والا ہے اور ہو چکی ہے ان اور جو کچھ میرے سامنے ان سب کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں تو یہاں پر اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد جو ہے ایک ترجمہ جو اللہ نے کیا ہے اس مراد میرے اعمال یہ اللہ میرے اعمال جو مجھ سے سزا ہوئی ہے ہاں جی میرے اعمال جو مجھ سے سزا ہوئی ہیں اضر و عمل مجھ سے جو کچھ واقع ہونے والی ہیں اور تیرے علم میں واقع ہونے والے یا تیرے علم میں واقع ہو چکے ہیں ان سب کو تیرے حضور میں میں, میں اپنی ذات کی سپردگی سے پہلے ان سب کو تیرے درگاہ میں بے غرض قبول و درگزر آف درگزر پیش کرتا پیش کیا کرتا ہوں اور کیا کرتے ہوں یہ معنی کیا ہے جی ایک معنی جو ہے اپنے انسان کے اپنے عمل کے حوالے سے یہاں جو ہے جس میں دونوں تجمے میں علم و کے یہ پنجمہ کیا ہے کہ اللہ میں اپنی ذات کو تیرے حضور میں حوالہ کرنے سے پہلے اپنی زندگی کے ہر حال لمحہ لحظہ اور اور آنکھ جھپکنے کے فرصت جس میں اللہ زمین آسمان آنکھ جھمپکتے ہیں ان سب کو میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں اپنی زندگی کے ہر کو اس کے بعد جو ہے وہ کھل شین ہوا علم کانفت کان اور اے اللہ جو کچھ تیرے علم میں میرے زندگی کے اعمال میں سے جو کچھ تیرے علم مجھ سے عزر و عمل جو کچھ واقع تیرے علم میں ہاں ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے ان سب کو میں تیرے حضور میں مقدم بے نئے درزال کلّا ان سب کو میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کس مقصد کے لیے بے غرض ہاں جی قبول و درگزر اگر نیک عمال ہیں ان کے قبول کریں اور کوتاہیاں وہ میرے عمل میں ان کو آپ درگزر کریں ان دو مقصد کے لیے میں تیرے حضور میں میرے ان اعمال کو پیش کرتا ہوں ہیں تو اس تجمے کے لحاظ سے انسان کے گویا کہ اللہ کے حضور میں اپنے تمام اعمال اپنی ذات کے اللہ کے حضور میں حوالہ کرنے سے پہلے پہلے اپنی ذات کے حوالے سے پہلے اپنی تمام زندگی کا ہر ہر لمحہ اللہ زا ہاں جی اور سانس کے چونکیں سب اللہ کے حضور میں پیش کر کے اپنی عجیزی کا مظاہرہ کریں اور پھر اس کے علاوہ جو اپنے عمل میں سے بھی جو کچھ اس سے عمل صادر ہوا ہاں جی ان کو بھی یہ ہونے والا ہے بعد میں پہلے ہو چکا ہے اور اللہ کے علم میں ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں اس نیت سے کہ وہ اللہ مجھ سے میرے انعمال خیر کو قبول کریں اور اگر میرے اعمال کے اندر کوئی کوتاہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ میرے قبض کرنے سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھانے سے پہلے ہی ان اعمال کو جو کوتاہیں ہیں ان کو آف و کریں تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے جس میں بھی کچھ عدر عمل عمل بےغرض قبول و درگزر یہ الفاظ اس میں اپنی ذات کے حوالہ کرنے سے پہلے اللہ کے میں ان الفاظ کے اس میں مقدر رہنا پڑا ہے اس کے بغیر ترجمہ پورا نہیں ہوا اسلم با خوشید نے جو ترجمہ کیا ہے اسے بارات کا آپ نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ ہم پرور دگارا بے شک میں تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں یعنی علام و لیکھا بے نعدیہ اس کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کیا کرتا رہتا ہوں کرتی رہتی ہوں کیا ہر نفس کل نفس ان و ہر لمحہ ہر جبک یعنی کل ترفت ان کے جس سے جپکتے ہیں آسمانوں اور زمین میں رہنے والے یعنی ہر وہ ہاں جی لمحہ آنکھ جپکنے کی جو فرصت جو آسمانوں اور زمینوں میں معلومات چپکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو تیرے علم میں ہے یا تھا یا ہوگا ہاں جی علم قان اوقات کا جی یہ اس سے بات کا ترجمہ ہے جو کچھ جو تیرے علم میں تھا یا ہوگا سب کے عدد کے برابر اس میں یہ لفظ مقدر رہنا پڑا ہے سب کے عدد کے برابر یہ لفظ چونکہ عربی متن مطلب میں نہیں ہے اس کو جملے کو مذہب کو با مذن بامعینہ بنانے کے لیے یہ جملہ مقدر رہنا پڑا ہے سب کے عدد کے برابر تیرے حضور میں اوقد ملے کا بے ند یا ظالقہ کھلا ہے جی ان سب کے برت عدد کے برابر یہ تیرے حضور میں اب یہاں یہ جملہ بھی مقدر رہنا پڑا ہے کیا تیرے حضور میں پیش کرتا کرتے ہوں کیا چیز پیش کرتا ہوں پیش کرتی ہوں تو میں عدد کے برابر ظال کھلا یہ لبش مقدر رہنا پڑا ہے اور تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں کیا چیز پیش کرتا ہوں تو اس کے لیے تصبیح اور تقدیس کا لبت مقرر رکھا ہے کہ اللہ کو یہ کہ میں اپنے زندگی کے ہر ہر سانس کے بدلے میں ہر ہر میرے زندگی کے ہر ہر سانس ہاں جی کو تیرے حضور میں پیش کرتا ہوں ہر لمحہ ہر جبکہ جس سے زمین و آسمان والے جبکتے ہیں ان کے زندگی کے ہر لمحہ لحظہ اور ہر وہ چیز اللہ جو تیرے علم میں ہے یا تھا یا ہوگا ان سب کے عدد کے برابر اللہ میں تیرے حضور میں تسبیح تیری تسبیح تیری پاکی اور تیری طہرت جو تو تقدیس کی تو ہر اے وہ نقص سے پاک اور منظہ ہے اور تیرے تسبیح پیش کرتا رہتا ہوں یا کرتے رہتے ہوں یہ مانا جو اس سر بیان کے ہے اور دونوں ترجموں میں بھارت کچھ نہ کچھ مقدر رہنا پڑا ہے کچھ نہ کچھ عبارت ترجمے میں اضافہ کرنا پڑا ہے تو ایک ترجمے میں عدد کے برابر کے ربت تجوی و تقدیش کو اضافہ رکھا ہے اور علامات کے تجمے میں میری اپنی ذات کے حوالے کرنے سے پہلے کا ترجمہ اور پھر جو بے قبول و درگزر میرے عمال ادر و عمل یہ الفاظ جو ہے مقدر رہنا پڑا ہیں اور دونوں ترجمہ جو ہے کہ شاہ تک معقول ہے ہاں یہ ایک دوسرے کو تکذیب نہیں کرتا چونکہ لبس میں عربی زبان ہے ادب ہے الفاظ میں جو ہے کم ہے معنی زیادہ ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنی ذوق سے ایک مفہوم درخت کر لیتے ہیں اپنے ذوق سے ایک مفہوم درخت کر لیتے ہیں تو جہاں تو تو اس حساب سے انہوں نے یہ دو معنی ان سے تخص کیا ہے تو بارہ مجھے بھی جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی یہی دونوں معنی بھی مرال لے سکتے ہیں تاہم جو ہے اس کا بظاہر یہی لگتا ہے انسان اپنی پوری وجود کو اور اپنی زندگی کے ہر ہر لہذہ لمحہ کو غیر اختیاری طور پر کل موت آ کے لینے سے پہلے آج اختیاری طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اور اللہ کے حضور میں جو ہے اپنی خلوص کا مظاہرہ کریں کائنات کے اللہ علم کے علوم کے مد نظر اللہ جو خوش تیرے علم میں ہے اس کا انعت میں سے اللہ کے علم کا تو کوئی انتہا نہیں ہے ہاں جی تو, تو اس عظیم علمی وسعت کو سامنے رکھ کر اس کے عادت کے برابر جو ہے اللہ کے حضور میں اس کے تصویر اور تقدیش پیش کر کے اپنے خلوص اور اللہ کے حضور میں اللہ سے عشق اور محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھی ترجمہ ہے توضیح ہے اللہ جو ہے ہمیں ان مطالب کو صحیح ادراک کی توفیق دیتے ہوئے پوری خلوص کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما آمین یا رب اللہ